فیصلوں کو کراس کرتے ہیں اتنی سمجھ اور دانائی دی اللہ نے ہے نا حدیث میں دو عورتیں بچہ لے کے بیٹھی تھی ایک کا بچہ کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا وہ دونوں آپس میں لڑنے لگی وہ کہتی میرا ہے وہ کہتی میرا ہے ایک کا تو لے جو گیا بھیڑیا جو کوئی شاید اٹھا کے اب وہ چاہتی یہ بچہ مجھے مل جائے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس واقعہ پہنچا آپ نے دونوں کی بات سنی بڑی جو تھی وہ باتونی تھی بڑی تیز ترار تھی حضرت داؤد نے اس کی بات سنی وہ روئی پی ٹی یو کے بچہ اس کو دے دی بہتر نکلی وہ چھوٹی عمر کی جو عورت تھی بڑی پریشان سامنے حضرت سلیمان کھڑے تھی کیا ہوا کہ ایسا واقعہ یہ فیصلہ کیا فیصلہ تو آپ نے کر دیا اگر اجازت ہو تو میں فیصلہ کروں کہ کرو بابا یہ دونوں جھگڑتی ہیں چھری منگاؤ دو ٹکڑے کرو آدھا ایک کو دے دو آدھا ایک کو دے دو یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ آپ نے ایک کو دے دیا چھری لائیے اور دو ٹکڑے کیجئے بڑی کہنے لگی کر دو چھوٹی کہنے لگی نہ کرنا اسی کو دے دو حضرت سلیمان نے فرمایا پتھر اس کا یہ جو کہہ رہی ہے کہ نہ کرو بیٹا اس حضرت سلیمان کو اللہ نے فہم دیا فراست دی دانائی دی ان کے فیصلے حدیث میں ملتے ہیں اور بھی قرآن پاک میں بھی ان کے فیصلے ہیں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے تو انہیں فیصلے کی اور بہت خوبصورت فیصلے کیے بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں آ رہے ہیں لاؤ لشکر ہے گھوڑے ہیں جنات ہیں انسان ہیں پرندے ہیں حدد ہیں گزرنا تھا ایک چیمٹیوں کی وادی پر جہاں چیمٹیاں رزق کی تلاش میں باہر نکل کے اپنا رزق تلاش کر رہی تھی وہاں سے گزرنا تھا اللہ نے چیمٹیوں کی ملکا کو دکھایا سلیمان آ رہا ہے یہیں سے گزرنا ہے تو تمہاری قوم جو ہے ریت یہ تو پس جائے گی ان کے پاؤں کے نیچے تو چیمٹی فوراً بولی قرآن نے اس چیمٹی کی آواز کو ذکر کیا کالت نملت کہنے لگی چیمٹی یا چیمٹی ہو اے میری ریا اد خلو مساکی نہ کم اپنے اپنے گھروں میں سوراخوں میں بلوں میں رہائش گاہوں میں جلدی جلدی چلی جاؤ چلی جاؤ کیا بات ہے خلاف معمول آج جلدی واپسی کا آڈر ہے فرمایا منا کم سلی و وجنود کہیں تمہیں سلیمان اور سلیمان کا لشکر اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے آ رہے ہیں قریب آ رہے رون دیں گے تمہیں پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی چیمٹیوں نے تھوڑی سی بحث کی پیگمبر ہو پیغمبر کے صحابہ ہو ماننے والے ہو مومن اور ہم معصوموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے یہ کیسے ہو سکتا ہے ملکا کہتی ہے وقت تھوڑا بحث نہ کرو لا یا من نہم سلائی مانو و جنو د یشرون جب سلیمان پیغمبر اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے دے رہا ہوگا ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کا پتا بھی کوئی نہیں اللہ کو چیمٹی کی بات اتنی پسند آئی اس کی بات کو قرآن بھی بنایا اس کے نام پر سورت کو موسوم کر دیا اللہ نے چیمٹی والی سورت لا تن کم سلیمانو و جنو سلیمان اور سلیمان کلش کر جب پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالے گا وہم لا یشرون ان کو پتہ نہیں چلے گا ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ تم اس کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہو ہے وہ پیغمبر لیکن وہ عالم الغیب نہیں, نہیں, نہیں ہے یہ پیغمبر کا ایک واقعہ ذکر کیا اگلے صفحے پہ آئیے جی آیت نمبر بیس پہ آئیے جی ایک اور واقعہ ذکر کیا قرآن پاک نے قرآن پاک نے بھی مسئلہ تو بہت سمجھایا قسمت ہے لوگوں کی نہ سمجھ آئے اس کے مقابلے میں جناب ایک مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں اور چھڈو جی پیرانیاں بلیاں بھی غائب جاندیا نے جی تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کی طرف نہیں آئیں گے لوگ ذرا دیکھیے گا جی آیت نمبر بیس پہ آ گئے جی ہم سورت نم و تفکا اور حاضری لگائی پرندوں کی دیکھ بھال کی پرندوں کی حاضری لگتی ہوگی بڑا دربار ہے پرندے الگ گئے گھوڑے الگ گئے جنات الگ گئے انسان الگ گئے مملکت ہے بادشاہی ہیں نظام ہے پرندوں کی حاضری لگ رہی ہے فکالا حضرت سلیمان کہنے لگے مالیا آج مجھے کیا ہو گیا لا ار حدود آج مجھے حدد نظر نہیں آتا سمجھے بھی ہوگی کوئی نہیں یہ کہتے ہیں سب کوئی دیکھتے ہیں. مرنے کے بعد دیکھتے ہیں. یہاں زندہ پیغمبر ہے بادشاہ مالیاں مجھے کیا ہو گیا لا میں آج حدد کو دیکھ نہیں را ام کان منل غائےبین منل منل غائبین یا حدد بھی ان چیزوں میں سے ہو گئے ہیں جو پہلے ہی مجھ سے معلوم ہوتا ہے پہلے بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو پیغمبر کو نظر ہو یا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, ہے یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یا وہ غائب ہو گئے ہیں آ لینے دو بغیر اجازت لیے سرکاری ڈیوٹی سے غیر حاضر کیوں ہوا بن ازابن شدید اولا ازبا ہن میں اسے سخت سزا دوں گا یا سرے سے ذبح کر دوں گا بغیر اجازت کے کی کیوں گیا ڈپٹی چھوڑ کے میں اسے ذبح کر دوں گا اولا یا تین بے سلطان مبین یا کوئی معقول بہانہ پیش کرے گا وجہ بتائے گا کہ میں کیوں گیا ہوں فاما کا سا گیراب قرآن کہتا ہے تھوڑی سی دیر گزری ہد آ گیا قرآن نماز کی رکاتے نہیں بیان کرتا اللہ زور کی چار پڑھو اثر کی چار مغرب کی تین فرق نہ قرآن قانون بیان کرتا ہے عکیم السل نماز قائم کرو کیسے پڑھیں یہ میرے محمد سے پوچھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صل اللہ. علیہ صلی اللہ یہ تمہیں وہ بتائے گی تو زکا زکات دو کیسے دے یہ میرے نبی سے پوچھ رمضان کی تفصیلات میرے نبی سے پوچھ حد کی تفصیلات تمہیں میرے نبی بتائیں گے قرآن اصول بیان کرتا ہے اوے لوگو جو قرآن نماز کی رکاتے بیان نہیں کرتا وہ حد کے قصے سناتا ہے کیوں اس واسطے بھی تھی راتی سنا کے پترا نو سواؤ کہانیاں عبرتیں ہیں ابرتے ہیں ثابت کرنا چاہتا ہے عقائد کی دوستی کرنا چاہتا ہے قرآن کہتا ہے فمک سر بھائی دن تھوڑی سی دیر گزری ہو دودھ ہیں گیا درباریوں نے کہا خیر نہیں حضرت آج بڑے ناراض ہیں وہ کہتے ہیں ذبح کر دوں گا اس کا کہ یار من گلتے کر لین بات تو کرنے میں کیا رہا ہے جانے تو آ کہاں گئے تھے اب حدود جواب دیتا ہے وہ جواب سنی فکالا ہدود کہنے لگا آہتو بے مالم تو ہت ہی میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو پتا کوئی نہیں آہتو عالم تو مالم تالم میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو پتا کوئی, کوئی, کوئی نہیں وجہ تو کم ان یقین میں قوم سبا کی خبر لائے ہوں یمن کے علاقے میں گیا تھا انی وجہ تو امراتن تمل کو ہوں ان پر ایک عورت حکمرانی کا. پہلے ان کا سیاسی حال بیان کیا وا دودھ کمحال ہو گئی ہے خدا کی قسم پہلے ان کا سیاسی حال بیان کیا ملک کی سیاسی حالت کیا ہے آگے ان کی مذہبی حالت بھی بیان کرتا ہے پہلے سیاسی حالت بیان کرتا ہے انی وجہ تو امراتن میں نے دیکھا ایک عورت ہے تملے کو بادشاہی کرتی ہے بہتیت من کل شعین اسے دنیا جہان کی ہر چیز ملی ہے یعنی یہ بتانا چاہتا ہے بڑا اقتدار ہے بڑا دربار ہے بڑا تخت ہے ولاحہ ارشو نظیم ولاحا ارشو نظیم اور اس کے لیے ہے بڑا عظیم تخت بڑی خوشحال ہے بڑی چیزیں ہیں جی میں تو حیران ہو گیا ہوں دیکھ دیکھ کے وجہ توحا و اب مذہبی حالت ذکر کرنے لگا ہے پہلے سیاسی حالت ذکر کی اب مذہبی حالت ذکر کرنے لگا ہے وجہ توحا میں نے پایا اس عورت کو اور اس کی قوم کو یسجدون شم سے سورج کا سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ, اللہ کو اللہ کو چھوڑ کے سورج کے پجاری سورج کا سجدہ کرتے ہیں بس سیان لحمان آمال اور شیطان نے ان کے لیے ان کے آمال خوبصورت کر دی خوش ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ہم سورج پوج رہے ہیں شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر دیے ان پس شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک لیے فہم لا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے کون کہہ رہا ہے, حددت ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے اللہ یسول ہم سب بھی اب سجدہ کریں گے سجدے والی آیت ہے نا میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اب نماز سے پہلے یا آپ نے سجدہ کر لینے اللہ یس للہ سبحان پہلے کیا کہتا ہے میں نے پایا اس عورت کو اور اس کی قوم کو یس جدونا شم سے وہ سجدہ کرتی ہیں کس کا سورج کا آگے حدود حضرت سلیمان کو کہتا ہے اللہ یسول وہ اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے وہ اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے الزی یخرجل خبا ف السماوات ول اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی زمین کی باہر نکال دیتا ہے یہ پہلی صفت معبود کی ذکر ہوئی معبود وہ ہوتا ہے جو کون ہو متصرف ہو مالک ہو مختار ہو وہ نے پہلی صفت ذکر کی معبود کی پہلی صفت سیدہ اس اللہ کا ہونا چاہیے جو چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی باہر نکال دیتا ہے پہلے ستارے چھپے ہوئے پھر باہر نکال دی ملکوں کے لیے صورت چاند چھپا ہوا پھر باہر نکال دیا بادل چھپے ہوئے پھر باہر نکال دی بارش چھپی ہوئی پھر باہر نکال دی اولے برف چھپی ہوئی پھر باہر نکال دی اسی طرح زمین کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے دانا زمیندار چھپا کے آیا اللہ نے اس دانے کو باہر نکال دیا کوپل بن گئی تناور درخت بن گیا تنکے کے بن گئے پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوا پھر اس پر اللہ نے کڑے چڑھانے شروع کی تاکہ ہوا کے تھپیڑے اسے خراب نہ کریں ہوا کے تھپیڑے اسے خراب نہ کریں اس اللہ کا سائدہ کیوں نہیں کرتے جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی ومو ومو ماتخ سونا بما تو اور وہ اللہ جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو بما تولے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یہ کون سی صفا ذکر کی یہ حدود نے کون سی سے ذکر کی دوسری عالم الغیب معبود وہ ہونا چاہیے جو سیدا اس کا ہونا چاہیے جو مالک بارش برسائے سورج چاند ستارے لائے زمین سے اناج باہر نکالے ہاں ہاں سجدہ اس کا ہونا چاہیے جو چھپی اور ظاہر بات کو جانتا ہو ہدت کہتا ہے اب مزے کی بات ہے آگے مزے کی بات سنیے گا ہد کہتا ہے یہ دونوں سفتیں رب کی ہیں کہ مالک بھی وہ مختار بھی وہ متصرف الامور بھی وہ عالم الغیب بھی وہ جب یہ دونوں سفتیں اس کی ہیں پھر لوگ کیوں نہیں مانتے اللہ لا الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر حدود کی تقریر ہو رہی ہے اللہ لا الا اللہ اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں رب العرش العظیم کیا ہے ملک بلکیس کا تخت سب سے بڑا تخت تو میرے رب کا ہے ہوا رب الرشل یہ حدود کی بات ہوئی حضرت سلیمان حدود کی بات سن کے کہتے ہیں بڑی کہانی جوڑی ہے ٹھہر جا میں خط دیتا ہوں تجھے تو خط میرا لے جا پتہ چلتا ہے نا ذرا کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے سانزور سان ہم دیکھیں گے ادکتا اصتا کیا تچ کہہ رہا ہے ہم کمتا مین القاض یا تو کیا ہے؟ سچی سچی بات کرنا بھی وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا سچا تھا اور حضرت سلیمان کوئی تو نہیں آ رہا معلوم ہوتا ہے عالم الغیب انہیں دل اس کے حالات کا کوئی پتہ نہیں لے جا خط ادو خط لے گیا ملک بلکیس کچھ مفسری نے لکھا بیٹھی تھی دربار میں دو داخل ہوا اور خط اس کی گود میں کچھ لوگ کہتے ہیں سوئی تھی محال میں اور پہرے باہر لگے ہوئے تھے روشن سے گیا سینے پہ خط ڈال دیا خط بڑا زبردست تھا اس میں جلال بڑا تھا کیا تھا اس کا مضمون انہو من سلیمان وسم اللہ ارحمان ارحیم یہ خط لکھا جا رہا ہے سلیمان کی طرف سے اور اس اللہ کے نام کی برکت مانگ کے شروع کرتا ہوں جس نے جو رحمان ہے جو رحیم ہے کیا ہے خط کیا ہے خط اللہ تعالیا سرکشی نہ کرنا مجھ پر واتونی مسلمین میرے پاس آ جاؤ فرما بردار بن کے دو لفظوں میں خط گیا اس نے ڈال دی پھر اس کا جواب آ گیا ملکہ بلکیس کا ملکہ بلکیس نے اپنے درباریوں کو بلایا سناؤ بھائی یہ خط آیا بڑی عزت والا ہے تو وہ یہ کہتا ہے چلے آؤ تو وہ چمچے کڑچے جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی کمال ہے وہ کون ہوں جی رو پان والا جنگ کریں گے مقابلہ کرتے ہیں ملکہ بلکیس آ کیا بنو جوش میں نہ آؤ انل ملو کا خلو کریتن بادشاہ جب فاتح بن کے کسی شہر میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو برباد کر کے رکھ دیا کرتے ہیں پہلے من پتہ کر لین دیو بے بادشاہ اوے کہ پیغمبر ہے اس نے جناب توفے بھیجے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہاں حضرت سلیمان کو بھی جاسوسوں نے بتایا بھائی سونا چاندی زیورات لا رہے ہیں حضرت سلیمان خود بادشاہ تھے جن تابع تھے حضرت سلیمان نے حکم دیا جنات کو کہ جس راستے سے ان ایلچیوں نے گزر کے آنا ہے سڑک ہی سونے دی بنا چھو بنا دو سڑک سونے کی وہ آئے ان کہتے سڑکوں سونے دی اسی چکی پھر ہیں تھوڑے تھوڑے سونا چاندی چکی پھرتے ہیں اتنے چاندی دیا سڑکوں نے کمال تو انہوں نے خیر پیش تو کرنے تھے ایل چیز جی حضرت سلیمان نے فرمایا اس کا لال دیتے ہو جہاں مال اپنے پاس رکھو اور انتظار کرو میں آ رہا ہوں فوجیں لے کے میں آ رہا ہوں انہوں نے ملکہ ابلیس کو بتایا بھی توفے بھی نہیں لیے اور بڑا عجیب اس نے کہا ہو پیغمبر ہے وہ ادھر سے چلی مسلمانوں کو یہ سارا واقعہ ارض میں یہ جی کرنا چاہتا تھا سورت نمل کا دعوی کیا تھا لا یعلم من ونفی السماوات والارض تل اللہ آئیے جناب ذرا اس آیت پر اس کا ترجمہ کر لیں جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورت یونس میں آئیے جی یہ جو اللہ کو عالم ال غائب سمجھنا ہے کہ وہ میری حرکت و سکون کو میری ہر ہر حالت کو جانتا ہے اس سے ایک اور چیز بھی منوانی اللہ کو مقصود ہے وقت بچتا ہے تو وہ بھی ذکر کرتا ہوں منٹ میں ذکر کر دوں گا لیکن پہلے اس کی یہ صرف سنیے وہ ماتکون فی شان ان میرے پیغمبر توں نہیں ہوتا کسی کام میں کیا مطلب سفر میں یا ہضر میں گھر میں یا مسجد میں صحت میں یا بیماری میں سونے میں یا جاگنے میں ماتکون فی شان میرے پیغمبر آپ نہیں ہوتے کسی کام میں وما تطلو منہ من من قرآن اور میرے پیغمبر تو نہیں تلاوت کرتا کسی وقت میں بھی قرآن جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں ولا امل من عمل ان لوگو صرف نبی نہیں تم سارے بھی جب مشغول ہوتے ہو کسی کام میں کوئی کام کرنے لگتے ہو کنالی کم شہود ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں ہم اس کام پہ موجود ہوتے ہیں استفیز نفی جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو کیا مطلب یعنی جو کام بھی تم کرتے ہو تم ہماری نگاہوں سے بچو تم ہماری نگاہوں میں ہوتے ہو میرے نبی آپ کوئی کام کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سفر ہضر میں ہوتے ہیں سوار ہوتے ہیں اترتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں اے مومنوں تم کوئی کام جب مشغول ہوتے ہو کسی کام میں ہم تم پر متلے ہوتے ہیں تم ہم سے باہر ہو آگے سنیے ومایاز و ربی کا یہ گویا کے پہلے کی دلیل بن گئی ہر ایک بات کو میں جانتا ہوں تمہارے احوال پہ واقف ہوتا ہوں کیوں وما یا ہزو بن ربی کا ممس کالے تیرے رب سے پوشیدہ نہیں تیرے رب سے غائب نہیں ممس کالے ذرت ایک ذرہ برابر ذرہ کیا ہے چیمٹی کو کہتی ہیں ذرا کیا ہے ریت کے ذرے کو کہتے ہیں ذرہ کیا ہے دروازے بند کرو سورج چڑے تو وہ جو سوراخوں سے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں شوعیں ذرے سے مراد وہ ذرہ وہ ذرہ شعا تیرے رب سے غائب نہیں ہے ایک ذرہ برابر کوئی چیز فل عرض زمین میں ولاف سما اور نہ آسمانوں میں ولا اسرا منزالک نہ کوئی ذرے سے چھوٹی چیز اس شعا سے چھوٹی چیز کیا ہو نہ کوئی اس ذرے سے چھوٹی چیز ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی چیز اللہ فی کتاب مبین مگر یہ ساری چیزیں ہماری لاہے محفوظ میں موجود ہیں ہم تم پر بھی گواہ ہیں تم پر بھی متلے ہیں تم پر بھی حاضر ہیں زمین کا کوئی ذرہ اور کائنات کا کوئی ذرہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے ایک جگہ دیکھتے ہیں اس کو قرآن پاک نے بیان کیا سورت کا نام ہے سورت لکمان مل گیا جی یا بنیا انہا ان تک و مسکالا حبتن من خرد لتکی سخرتن اوف سماوات اوفل عرض یا تب ہل یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے انہا ان تک و مسکالا حبتن من خرد لوگ نیکی اگر ہوگی کوئی عادت کوئی خسلت کوئی نیکی مس کال من خردل رائی کے دانے کے برابر رائی کے رائی کی دانے کے برابر کوئی خسلت کوئی نیکی ہوگی فتح انفی سخرتن اور وہ نیکی جو رائی کے دانے کے برابر ہے وہ ہو کسی پتھر میں اوف اسماواد یا وہ ہو آسمان کی بلندیوں میں او اوفیل ارضیں یا وہ ہو زمین کی پستیوں میں وہ ذرہ وہ رائی کے دانہ آسمان میں چلا جائیں زمین میں چھپ جائیں پہاڑوں میں چلا جائیں یا تے ہل کے کے دن تیرے سامنے لائیں گے اللہ کی کے دن تیرے سامنے لائے گا انہ لطیف ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے پیچھے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو واہو واہ یا وہ اس کو نصیحتیں کر رہے تھے یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک بلّہ لا تشرق بلّا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا ان شرکا ان شرکا لا ظلم عظیم شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اب یہاں حضرت الکمان کہنا چاہتے ہیں ان مسکالہ تکو من کالا میرے پیارے بیٹے یہ شرک ہو رائی کے دانے کے برابر جس کا پیچھے ذکر کیا یہ شرک ہو رائی کے دانے کے برابر پھر یہ چھپا ہوا ہو پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندھیروں میں یا تے بھی اللہ اس کو سامنے لے کے آئے گا کیوں ان لطیف ان خبیر بے شک اللہ باریک بین بھی ہے خبیرن اور اللہ تعالی ہر بات سے خبر رکھنے یہ جو علم غیب کا عقیدہ ہے اللہ میرے حالات سے واقف ہے اللہ جانتا ہے خدا کی قسم اگر ایک مومن کا یہ صحیح عقیدہ بن جائے تو کوئی مومن گناہ کے قریب نہ جائے, جائے پھر کوئی زنا کیوں کرے پھر کوئی تنہائی میں بیٹھ کے بدکاریاں کیوں کرے پھر کوئی جھوٹ کیوں بولے پھر کوئی کم کیوں تولے پھر کوئی فریب کیوں کرے پھر کوئی غیبت کیوں کرے اگر بندے کا یہ زک... یقین ہو جائے کہ میں رب سے چھپ نہیں سکتا میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سات آٹھ سال کا بچہ ہو الگ کمرہ ہو کوئی بندہ کسی جگہ منہ کالا کرنا چاہتا ہے بدکاری کرنا چاہتا ہے زنا کرنا چاہتا ہے اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے آٹھ سال کا تو یہ بندہ اس بچے کے سامنے بدکاری نہیں کرے کیوں ڈرتا ہے ڈرتا کسا ہے کہ یہ کسی کو بتا دے؟ آٹھ سال کے بچے سے ڈرتا ہے اور بتکاری نہیں کرتا کہ یہ دیکھ رہا ہے اور جب یہ بچہ نہیں ہوتا اور بالکل تنہائی ہوتی ہے پھر جب بندہ بدکاری کرتا ہے کیا اس کا عقیدہ ہے کہ میرا رب دیکھتا ہے اس نے تو اللہ کو بھی حاضر نظر نہ سمجھا اس نے تو اللہ کو بھی عالم الغائب نہ سمجھا اس کا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے اور اگر اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر تف ہے اس بندے پر اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتا جتنا آٹھ سال کے بچے سے ڈرتا دل میں رب کا اتنا خوف بھی نہیں ہے جتنا آٹھ سال کے بچے کا خوف کرتا ہے اگر علم غیب کا عقیدہ ایک مومن کے دل میں بیٹھ جائے تو مومن گناہوں سے بچ جائے آپ نے نہیں سنا تاریخ اسلام کا واقعہ فاروق اعظم رات کو پہرا دیتے ہیں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں ایک مکان کے قریب سے گزرے اندر سے آواز آئی بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے دو چ پانی پا چڈ ڈال دے پانی تھوڑا سا دودھ میں وہ لڑکی کہتی ہیں اماں امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے امیر المومنین نے کہا ملاوٹ نہ کرو تو بوڑھی حضرت عمر بھر سن رہے ہیں بوڑھی عورت کہتی ہے اتنے کوئی امیر المومنین ویک پہ رات کا وقت ہے اندھیرا ہے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں بیٹی جواب میں کہتی ہے اما امیر المومنین تو نہیں امیر المومنین کا رب دیکھ رہا حضرت عمر نے مکان پہ نشان لگایا واپس آئے اور بیوی بی کو کہتے ہیں بیٹے کا رشتہ کرنا تھا آج میں رشتہ دیکھ کے آیا کہ کہاں کہ فلاں جگہ صبح جانا اور جا کے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنا اس کا اس لڑکی کا اس بچی کا جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ رب سے ڈر رہی تھی رشتہ مانگا گیا اس بچی کی کوک سے اگلی نسل سے عمر ابن پیدا. عمر ابن پیدا ہوئے اگر علم غیب کا عقیدہ یہ نظریہ ایک مومن کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو گنا پھر بندہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب کو عالم الغیب ہو نہیں سمجھتا ہم نے یہ بیان کیا کہ علم غیب خاصہ ہے کس کا اللہ کا اللہ تعالیٰ ملکی تو